ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے جی جی بالکل بڑی خوشی سے چاہے تو اس کی بھی بڑی خوشی سے اجازت ہے اور بلکہ مستقل اس کے اندر شرکت چاہیں تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ کے فضل سے کچھ اسباب جو مین روم کے اندر بھی پڑھائے جاتے ہیں اس وقت کسی کی وجہ سے, جہاں الگ سے سبق کا انتظام کیا جاتا ہے پچھلے سال کچھ اور بھی نام نظر آتے تھے اس دفعہ وہ نام نظر نہیں آ رہے تو اگر ان ساتھیوں کو بھی کسی uh, طریقے سے اطلاع کر دیں آپ حضرات کے پاس اگر ان کے رابطے ہوں مثال کے طور سے کسی ساتھی نے اپنا نام تبدیل تو نہیں کیا جمالی بھائی تھے اور ایسے ہی کاشف بھائی کے بھی ایک ساتھی آتے تھے اور غالب جی جی کاشف کچھ حضرات ہیں لیکن اچھا اچھا چلو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی فرمائے جی جی بالکل کیا نہیں بھائی تو ان کو بھی اسباب کی ترتیب سے آگنا چاہیے ان کے مبارک سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری کی سعادت توفیق، سعادت تو میں یہ رض کر رہا تھا کہ اس وقت علم و اور علم و نحو کا سبق ہی ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں تو تفصیلی نقشہ جو ہے وہ آپ ان حضرات میں سے کسی سے رابطہ کے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ مختصر سا کورس مارتی ہتک کافی ساری معلومات اور دین کے بارے میں کافی اچھی خاصی ایک تعداد کے اندر معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت اگر عمل کی توفیق قطع فرمائے تو عملی لائن بھی صحیح ہو جائے گی جی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے لیکن ریکارڈنگ سے میرے خیال میں وہ فائدہ نہیں ہوگا جو براہ راست سننے سے آپ فائدہ ہوگا اس لیے کہ کیا جاتا ہے تو یہ لائیو انداز ہے براہ راست और والا انداز ہے कोई पहले से بڑا ہوا ہو سمجھا ہوا ہو یا اتنی اس کے اندر استعداد پیدا ہو چکی ہو تو وہ اس سے مدد حاصل کر سکتا ہے لیکن میرے خیال میں جو سبق ہم براہ راست یہاں آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں جس انداز سے اور جیسے آپ کے سامنے یہاں سمجھانے کے لیے پیش بھی کیا جاتا ہے مثالوں سے الفاظ سے تو ریکارڈنگ سے یہ مکمل فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا ہاں جن طالبین نے سبق کو براہ راست پڑا ہے اساتذہ کرام سے تو وہ یاد کر کے لیے اور اگر کہیں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو سارا یاد دہانی کے طور پر ریکارڈنگ سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جی جی بالکل اس کے لیے الحمدللہ ریکارڈنگ uh, بھی موجود है یہ ہمارے محترم ہمارے معزز ہمارے بہت ہی پیارے ही प्यारे ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں جناب اقرا بھائی صاحب جنہوں نے دن رات اپنے آپ کو اکام کے لیے بلکہ دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو آپ ان سے بہت ساری معلومات لے سکتے ہیں اس بارے میں اور رپا کی سیدھے راستے کی رہنمائی بھی آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ ان سے کسی وقت یہ سبق کے بعد میں رابطہ فرما لیجیے گا تو آپ کو بتلا دیں گے ریکارڈنگ کہاں سے ملتی جی ہے اور کتابیں بھی الحمد للہ یہاں سائٹ کے دستیاب ہیں اور آپ کتابیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا بہت سے فائدے آپ نے حاصل کیے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے اور کتنے ہی پیاسے ایسے ہیں جو اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ شاید جن تک دوسرے ذرائع سے دین کی بعد دین کا علم پہنچنا ناممکن سا نظر آ رہا تو اللہ کے فضل سے وہ بھی اس بادل سے اس کنویں سے اپنی بیاس بجا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی فرماتے رہیں اللہ رب العزت اس سلسلے کو کامیاب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے جی آتے ہیں سبق کی طرف اس وقت جو کہ یہ دوسرے سال کے طلبا ہے اور اللہ کے فضل سے پچھلے سال ہم نے علم و شرف حصہ اول اور حصہ دوم کا سبق مکمل پڑھا اور اس سال تیسرا حصہ ہم نے شروع ہوا ہے اور تیسرے حصے میں اب تک ہم کے مرحلے سے گزر چکے ہیں کل کے سبق میں ہم نے محموز قواعد قوانین اصول زابرے ان کے بارے میں پڑھا چنانچے محمود کے قاعدے غالباً تین قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں قبل اس کے کہ آج کا سبق شروع کریں تھوڑا سا اس سبق کا آپس میں مذاکرہ ہو جائے کہ آیا وہ سبق ہمیں سمجھ میں آیا ہے یا نہیں دیکھیے ایک لفظ ہے آسان سا لفظ آپ کے سامنے موجود ہے جی ریا نفظ ہے یک را تو ہم اس کو ر بھی پڑھ سکتے ہیں ایک بتلائیے کون سا قاعدہ جاری ہوا رو ری شاباش را, را جی شاب قاعدہ جاری ہوا تو میں نے عرض کیا کہ وہی لفظ آپ نے بتلانا ہے جو قاعدہ اس کے اندر جاری ہو رہا ہے اگر حمزہ سے پہلے ہرف پر زبر ہے تو ہم کہیں گے رسون والا قاعدہ جاری ہوا ہے اگر حمزہ سے پہلے زیر ہے تو ہم کہیں گے بن والا قانون جاری ہوا ہے اور اگر حمزہ سے پہلے پیش ہے تو ہم کہیں گے بن والا قانون جاری ہوا ہے اب سینکڑوں الفاظ ایسے آئیں گے لیکن ہم وہاں پہ یہ قاعدے کا جو نام ہے وہ ان الفاظ کے یاد رکھیں گے کہ یہ سن والا قائدہ ہے جب ہم صرف اتنی بات کریں گے کہ اس میں راسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے تو وہ سارا قانون ہمارے ذہن کے اندر ہوگا اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ لفظ اصل میں یوں تھا اور اس سے تبدیل ہو کر اس سے بدل کر یہ لفظ یوں بن ہے جی ایک اور لفظ دیکھیے یو کالو کیا لفظ ہے یو کالو چلانے اس قائدے کے مطابق اس کو ہم یو یو کلو بھی پڑھ سکتے ہیں یو کلو سے یو کلو چونکہ ایک قاعدہ ہم نے کہ حمزہ ساکن اس سے پہلے حرف پر ذمہ ہو تو اس حمزہ کو حرکت ذمہ کے موافق حرف علت واؤ سے بدل سکتے ہیں تو لہٰذا اس قانون کے مطابق ہم نے یو کلو بنا دیا جی کوئی بات نہیں جی آئندہ اس وقت آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے تیار کر کے رکھیں انشاءاللہ جی دیکھیے تو ہم جب آپ سے پوچھیں گے یو لو تو اب دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک تو یہ کہ اصل میں کیا ہے اور دوسرے یہ کہ یو کن کیسے بنا تو کیا جواب دیں گے اس کا یہاں بو والا قاعدہ جاری ہوا ہے کون سا قائدہ جاری ہوا ہے بو والا تو دونوں باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی لو کا اصل میں یوکلو تھا یوکلو اصل میں یوکلو تھا اور یوکلو بنا ہے قاعدے کے مطابق تو یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہوں گی اور لفظ اپنی اصل حیات اپنی اصل شکل سے کسی اور حیات میں اور شکل و صورت میں تبدیل ہوگا تو وہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ اور اہل عرب کی طرف سے کوئی نہ کوئی قانون مقرر ہوگا تو یہ ہے محمود کے قاعدے دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا عام ایمانن والا قاعدہ تو قاعدہ وہ بھی ہی ہے پہلا اور دوسرا قاعدہ دونوں تقریباً so, ایک ہی چیز ہے کہ حمزہ ساکن پہلا حرف متحرک تو حمزہ کو اس حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں چنانچہ آمانہ سے آمانہ امینا سے امینا ایمان سے ایمان سے ایمان دیکھیے بالکل ویسے ہی ہے وہی وہ قاعدہ ہے تو کیا آپ حضرت یہ بتلا سکتے ہیں کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہوا بھی ویسے ہی ہے زیبن دونوں ایک ہی چیز ہیں ایمانن سے ایمان زی سے زی تو حمزہ اس سے پہلے کسرہ ہے اور اس کو یا سے بدل تو فرق کیا ہوا ان دونوں میں تو میں نے عرض کیا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جی حمزہ والا قانون ایمان والا قاعدہ یہ واجب ہے کیا مطلب ایمان پڑھنا ضروری ہے ای پڑھنا ایمان پڑھنا یہ جائز نہیں قانون کے مطابق اور زی بن بھی پڑھ سکتے ہیں ذی بن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے کیونکہ نہ بدلنا بھی جائز اور بدلنا بھی جائز لیکن ایمان میں حمزہ کو یا سے بدلنا ضروری ہے لہذا لہٰذا پڑھنا صحیح نہیں ایمان پڑھنا یہ صحیح ہے تیسرا فائدہ ہم نے پڑھا یسلو والا قانون تو یسالو اصل میں یس آلو تھا یس آلو سین ساکن اور حمزہ متحرک اور فائدہ یہ پڑا کہ حمزہ متحرک جس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو صحیح ساکن تو حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے کر اس حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے یس آلو سے یسالو فائدہ نمبر چار اگر ایک حمزہ مفتو ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مقصور یا مضموم ہو تو حمزہ کو پہلی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے اگر مفتو ہو اور اس سے پہلا حرف متحرک ہو یہ اصل والا قیدا یہ تھا کہ حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے والا ہو اور اس, میں اور اس میں فرق کیا ہوا کہ ہاں مختو ہو اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو اگر وہ حرکت پہلے حرف پر جو حرکت ہے اگر وہ کسرہ ہے تو کسرہ کے موافق حرف علت یا ہے تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز اور اگر وہ ہر حرکت ضما ہے تو ضمہ کے موافق حرف علت کیا ہے علیف ہے پاؤ ہے تو اس حمزہ کو واؤ سے بدلنا جائے ہے اسی بات کو ایک مثال سے سمجھیے مثال کے طور پر سوآل کیا ہے جی سوآلن یہ واؤ لکھنے میں ہے واؤ پڑھنے میں نہیں بلکہ حقیقت میں یہ حمزہ ہے جی سوال تو اب حمزہ مفتوب ہے اور اس سے پہلے سین ہے اور سین پر ضمہ ہے لہذا ہم نے ایک قاعدہ پڑھا چونکہ یہاں مثال بھی سو ہے قاعدہ بھی سو ہے آگے نا کچھ اور مثالیں آئے گی تو پھر یہ بات جو ہے اور واضح ہو جائے گی تو اس قائدے کے مطابق یہاں حمزہ کو واؤ سے بدل کر سوالن پڑھیں گے تو سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح مثال کے طور پر حمزہ سے پہلے حرف پر کسرہ ہے تو حمزہ کو کسرہ کے مطابق حفیلت سے بدل سکتے ہیں جیسے مثال ہے می آر کیا مثال ہے یہاں میم کے نیچے کسرہ ہے اور حمزہ مفت ہے تو یہاں کسرہ کے مناسبت سے حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے تو کیا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے میارون تو میارن سے میارون سو آلون آل کا نام کیا ہوا میا کا قالون جی بالکل دونوں تک سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ بھی اور وا کے ساتھ بھی کتنے قاعدے ہوئے کل چار چار قاعدے نمبر ایک سنزیب ان بوسل والا قانون نمبر دو مان والا قاعدہ نمبر تین یاسل والا قانون اور نمبر میارون والا قانون اب ہم آگے چل کر صرف اشارہ کریں گے کہ ایک لفظ کے اندر کئی قانون جاری ہوں گے مثال کے طور پر ایک سیگا پڑھیں گے تی کیا سیگا پڑھیں گے دیکھیے پورا سیگا ہے ایک امر ہے ایک کام کا حکم دیا جا رہا ہے کی اپنے آپ کو بچا تو ایک مرد سیگا واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف دیکھیے کی اب بہت ساری اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں جس کے بعد یہ جا کر تی بنا ہے ان شاء سمجھائیں گے آپ کو بلکہ آپ انشاءاللہ خود بخود اب سمجھ کے ہمیں بتائیں گے کہ یوں ہوا ہے یہی تو کرنا ہے ہم نے جس آدمی نے نہیں پڑی, نہاو نہیں پڑی, اب وہ کیا سمجھے گا الفاظ عربی الفاظ کو کیا سمجھے گا اور وہ اس کا ترجمہ کیا کرے گا آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر آدمی تھوڑی سی عربی پڑھ کے اور جناب قرآن کا حدیث ترجمہ کرنا شروع کر دیں تو بہت بہت غلط بات ہے یہ ہر ایک کو حق حاصل نہیں اللہ کے فضل سے فولہ ماں نے اور بڑے بڑے حضرات نے جو ہے ہمیں اس کا مطلب اور ترجمہ بتلا دیا ہے ہمیں اسی کے اوپر جو اعتماد نہ چاہیے اپنی طرف سے جو ہے ہم ترجمہ کی کوشش نہ کریں جی اگلی بات دیکھیے چار قوانین کے بعد اب ہم شروع کریں گے سرپس سفر آپ ساتھ تک میری آواز تو پہنچی ہے نا ایک منٹ السلام علیکم و رحمت اللہ صرف صغیر ایک تو اسی انداز سے پیش کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے حصہ دوم کے اندر پڑھی لیکن یہاں بہت کم الفاظ نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ضرور ہونی چاہیے جس کے اندر صرف صغیر پوری تفصیل سے بیان کی گئی ہے تو آپ مقامی طور پہ کسی قریبی عالم دین سے آپ پوچھ کر کتاب لے سکتے ہیں اور اگر ابواب آب مل جائے کون سی کتاب ابواب آب تو بہت ہی اچھی بات ہے تو انشاءاللہ شاء خود جو ہے آپ ضرور کسی نہ کسی کتاب کا انتظام کریں ورنہ ہم ایک دفعہ آپ کو صرف صغیر لکھ کر مکمل طور پہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور پھر اس کے مطابق جو ہے آپ نے بقیا گنا چلتے رہے صرف صغیر محمود الفاظ کالا یا کو اکلم و لا تاکل یو اس کا وزن فعال یہ ماضی کا واحد مظفر واحد بسیر ہے یا اس کا وزن ہے یق کی طرح مزارے کا واحد مذکر غائب کا سیگا ہے تو ماضی معروف کے چودہ سیغوں میں سے ایک سیغا ذکر کر دیا ماضی مزار معروف کے چودہ سیغوں میں سے ایک پہلا سیاہ ذکر کر دیا وہ صرف کبیر ہے اور اس میں سے ایک ایک سیگا لے کر ایک صرف بنائی ایک گردان بنائی اس کو ہم کے کل سرفے چھٹی گردان ہے عقل مصدر ہے فائلن کے وزن پر ماسی مجہول کا سیوا کا یو کالو مزار مجہول کا سیوا اس کو یو بھی پڑھیں گے اور یو بھی پڑھیں گے مقولن مفعول کے وزن پر قسم مفع ہے جگہ اور ماقول دونوں طرح پڑھا جا سکے عمر کا سیغ ہے عمر کا سیغ ہے کل سلمی کے ان پر تالیلات ان شاء آگے تھوڑے فاصلے پر جو ہے آ رہی ہے تفصیلات کے ساتھ وہیں چل کے پڑھیں گے کل سے کل اور نہیں لا کل اقل کا معنی ہے کھانا حمزہ کے ساتھ آئین کے ساتھ جو عقل ہے اس کا اور مطلب ہے عقل یہ ہے عقل اکلا کا مطلب کیا ہوا کھایا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے یا کھاتا ہے وہ ایک مر موجودہ زمین یا آنے والے زمانہ میں مجبور کشیر ہے اکالا اس نے کھایا فی المع ہے جس فائل معلوم ہے اوکیلا کھایا ہوا کھانے والا معلوم نہیں یو کھایا جاتا ہے یا کھایا جائے گا مزار مذہول کا سیوا کھایا ہوا یہ سم مفول کا سیوا ہے کل کھا تو ایک مرد امر حاضر کا سیخا لاتا کل نہ کھا تو ایک مرد اب ذرا کتاب کی طرف بھی آئیے صفحہ نمبر چھ حصہ سوم. تیسرا حصہ صرف قائدہ نمبر چار وہ اپنے قواعد کو نمبروں سے یاد نہیں کرنا بلکہ نام سے بنا تو پہلا قاعدہ کیا ہے سنزیبن بوسن والا قاعدہ یا قانون نمبر دو ایمان والا نمبر تین یس قاعدہ اور نمبر چار میئر ان کا قانون تو محمود کے قوائد میں سے ہم نے چار قواعد پڑھے ہیں چار اصول چار قانون اب تک پڑھے ہیں سمجھے ہیں جی قاعدہ نمبر چار اگر ایک حمزہ مفتو ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مقصور یا مضمون ہو تو حمزہ کو پہلے حرف کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے جیسے سے اور میارن سے میارن بنانے لیں صرف صغیر محض الفا اقل یا کل اقلن فکلن و اکیلو قلع کا معلول المر کل و نہ ہی لاتا کل فائدہ امر حاضر میں امر حاضر اصل میں اُل تھا یو ہونا چاہیے امر حاضر اصل میں او اس میں حمزہ خلاف قیاس ہزف کیا گیا اگر پہلا حصہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو ہم یہ بھی دیکھنے لیں کہ امر اُل اصل میں کیسے تھا اگر حصہ ابل کچھ کچھ آپ کو یاد ہو دیکھیے امر حاضر کو بناتے ہیں مزارے حاضر معلوم سے جر کو حاضر سے غائب کو غائب سے متقلم کو متقلم سے معروف کو معروف سے مجھول کو مجمول سے ہے نا بات ذہن میں کچھ تو امر حاضر معروف کا سیگا اس کو ہم بنائیں گے حاضر معروف کے سیگ سے یا واحد مذکر غائب کا سیگا ہے یا کلو یا, یا اور واحد مذکر حاضر کا سیگا آئے گا تل چنانچے امر بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ شروع سے, سے علیحدہ کر دو اور آخر میں جزم دے دو شروع سے علامت مزار تا کو علیحدہ کر دو اور آخر میں کیا کرو جزم دے دو اب دیکھیے جب ہم نے شروع سے کا کو علیحدہ کیا تو حمزہ ساکن تا پول اب حمزہ ساکن ہے تا پل آخر میں تو ساکن کر دیا حمزہ کو شروع سے کا کو علیحدہ حمزہ ساکن ہے تو لہذا آپ نا کہ جب علامت مضرے کو گرانے کے بعد بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں چل لگاتے ہیں کیسا لگاتے ہیں آئن کرمہ کو دیکھیں گے اگر آئین کریمہ مضمون ہے تو شروع میں حمزہ وسل مضمون لگائیں گے اب کر وزن نکالا تولو برور تف اولو تو کافی کریمہ ہے اور کاف چونکہ مضموم ہے تو لہٰذا ہم نے شروع میں حمزہ وسل مضموم لگا دیا تو تخلو से کیا ہو گیا کل اسے کیا ہو گیا شاید پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں بہرحال امر کا قاعدہ یہ کل آپ دوبارہ ذرا تازہ کر کے امر حاضر بنانے کا خاص قائدہ ٹھیک ہے امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ ایک حصہ کے اندر یہ ایک بات گزری تھی تو اس کو ذرا دوبارہ دیکھ کے گا اس میں حمزہ خلاف کیاس گرا دیا تو بننا تو کیا لیکن حمزہ کو حزف کر کے تاکو تو ہزف کیا امر والے قاعدہ کی ان کے مطابق اور حمزہ کو بھی ہزف کر دیتے ہیں خلاف قیاس جو بات قاعدے کے مطابق نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کو اہل عرب کہتے ہیں یہ خلاف قیاس ہے قیاس تو یوں ہونا چاہیے تھا سے تاقول ہونا چاہیے تھا لیکن تاقولو سے ہم دیکھتے ہیں کہ کُل بنا دیا کہیں گے یہ خلاف ہے آگے دیکھیے محموز العین محمود آئین سلو سو فا سیلا گزرے ہوئے زمانہ میں یہ ماضی کا واحد مزکر غائب تصور ہے یس کے مطابق اس کو یس بھی کر سکتے ہیں یس سوال کرتا ہے یا کرے گا مظاہرے کا سیوا سیل سوال کرنے والا فائل کا سیوا ہے سوئلہ ماضی مجہول کا سیوا پوچھا گیا سوال کیا گیا یوس پوچھا جاتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے